يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صَلَّى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وَكُلَّ مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان وجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بات في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين محترم شامئين بزرگ آج نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ صورت الجمعہ کی ایک عائد سے کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بے کا تذکرہ کیا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کا دنیا میں آنا اور آپ کا مبعوث ہونا یہ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم ترین احسان اور بہت بڑا فضل و کرم تھا اسی لیے رب العالمین نے فرمایا رسول کہیں باثل کہ اللہ نے تم پر بڑا انعام کیا ادبات جبکہ تمہاری ہی قوم اور تمہاری ہی نسل سے تمہارے اندر ایک اپنا رسول و پیغمبر بھیجا اللہ رب العالمین نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے کائنات میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تمام انسانوں جنوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا امنا ار و سلنا کا شاہیدر اور کہیں کہا فرمایا کا فت النا ساری کائنات کے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا رب العالمین نے فرمایا وما ار و سلنا کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا انسان مومنوں ہی کے لیے نہیں بول کے پوری کائنات میں تمام انسانوں کے لیے رسول و پیغمبر ہیں مومنوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی یہودیوں کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے بھی سب کے لیے ایک ہی نبی قیامت تک کے لیے ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین بنایا اور آپ کے بعد اب کسی قوم اور ملت کسی ملک اور وطن میں کوئی سچا نبی پیدا ہونے والا نہیں جتنے نبی آئیں گے سات کے سب موٹے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کے متعلق وماسلا اللہ رحمت الناس لناس اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے امام مسلم رحمت اللہ لے حضرت عبو رضی اللہ رہے تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کفار اور مشکین کے ظلم اور جاتی سے بہت تنگا دے بے انتہا ہی ہوئے پریشان ہوئے تو ایک دن سے بہت سارے صحابہ کرام پریشان پریشانی سے تنگا کر کے نبی رہے پراستان کے پاس آئے اور کہا یا <سؤال> رسول اللہ اد اللہ حال المشرکین آپ تو مستجاب دعوات ہیں آپ نبی ہیں عام ان مشرکوں پر بد د کر دیں اللہ ایک ہی دن ان کو ختم کر دے گا یہ صحابہ کرام میں رائے دی اور آئے کبتیاں بالکل تنگ کر کے پریشان ہو کر کے جس کو کہتے ہیں سبر کا پیمانہ نب ہو جانے کی بات آئے یا رسول اللہ اد اللہ حال المشرکین ان پر و کاثنوں پر آپ بدعا کر دیں نبی علیہ السلام نے اپنے پریشان صحابہ کی پریاد کو سن کر کے بدعا کرنے کے بجائے آپ نے نصیحت کیا فرمایا انی لم ابعث لئے لعانا و انما بعست رحمتا للناس اے میرے صحابیوں یہ مشورہ میں تمہارا قبول نہیں کر سکتا اللہ نے مجھے دنیا میں لانچ بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا ہے اللہ نے تو ہمیں کائنات کے سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نبی رحسرات رحمت النار و رحمت النار اللہ تعالیٰ نے ہم کو کائنات کے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اسی لیے بہت سارے محدثین نے متعدد صحابہ کرام سے روایت نقل کی نبی علیہ صلاف نے ارشاد فرمایا ان نما انا رحمتم انما انا رحمتم محداد رحمت اللہ کے نبی نے اپنی دو خوبی بیان کی فرمایا ان انا انارحمت محداد اے لوگوں میں تمہارے پاس جو آیا ہوں میں رحمت بن کر کے آیا ہوں اور محداد بن کر کے آیا ہوں ان نما انا رحمت محداد میں رحمت اور محداد بن کر کے آیا ہوں. یہ رحمت تو بالکل معلوم ہے اور جن لوگوں نے نبی ارحی سلا کو سلام کی اللہ نے سب کے لیے آپ کو رسولوں پر گمبر بنا کر کے بھیجا ہر ایک کے لیے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا اب جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ایمان لائے ہدایت پر آ گئے آپ پر ایمان لا کر کے قائم رہے ان کے لیے تو دنیا میں بھی رحمتیں ہیں اور آخرت میں بھی رحمتیں ہیں لیکن جن لوگوں نے سلاۃ اسلام پر ایمان لانے سے انکار کیا اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اپنے کفریا رہے اور نبی پر ایمان لانے سے انکار کیا رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا الم ترا بدلو میں بتاؤں گا کفڑا واہلو کو البار جہن مجسمہ رب العالمی نے فرمایا کیا آپ نے دیکھا الم ترا ندی ندلو نعمت اللہ پفڑا کیا ان لوگوں کو آپ نے دیکھا جنہوں نے رب کی رحمت اور نعمت کی ناشکری کی ہم نے اپنی نبی کو رحمت اور نعمت اور کرم بنا کر کے بھیجا لیکن ان لوگوں نے رب کی نعمت کو ناشکری کیا اور رب کی رحمت کو ٹھکرا دیا نتیجہ کیا لکھنا انتردین بدلو نعمت اللہ پفڑا و حلو کو مارل اپنے ہف, اپنے آپ ہف کو اور اپنے ماننے والے اپنی قوم کو جہنم کا مستحق بنایا یس لو نہ اسی جہنم کے آدمی جائیں گے جو ہمیشہ ہمیں کا ان کا ٹھکانا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ ہمارے نبی رحمت ہیں ہمارے نبی فضل و کرم ہیں ہمارے نبی مہدات ہیں ان کی جو مان لیا ان پر جو ایمان لایا وہ تو دنیا میں بھی خیر و برکت سے نوازا گیا اور آخرت میں بھی خیر و برکت سے نوازا جائے گا لیکن جس نے ایمان لانے سے انکار کیا اس نعمت کی کیا نہ شکریہ کیا اس کا برا حال ہوا جہاں وہ اپنے آپ کو و برباد کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی غلطی ہے اللہ نے تو ان کے لیے سب کچھ راستہ ہموار کر دیا تھا اسی لیے یاد رسول نے شاخ رایا ہے لوگوں کی روایت انا رحمت محداد اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور محدات بنا کر کے بھیجا ہے محداد اس کا دو معنی ہے ایک تو ہے پر زمہ پیش پاہن پیش پہ اور محداد اس کے معنی آتا ہے گفٹ دیا ہوا ہدیہ پیش کیا ہوا تو نبی رہی تو کام فرما رہے ہیں اے دنیا کے لوگوں رحمت ہوں میں اللہ کی رحمت ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور گفٹ اور ہدیے کے تمہارے پاس آ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنے نبی کو ہدیہ اور گفت بنا کر کے دیا اب جس نے اللہ کا ہدیہ رد کر دیا وہ دنیا آ دونوں میں تباہ ہوا اور دوسرا مانا کہا جاتا ہے محداد کے بجائے مہ سارے حروف پڑے ہیں لیکن میم پر پیش پڑھنے کے بجائے اگر آپ زیر اور کسرہ پڑھ دیں اور مہداج پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے انما محداد مہداد اللہ تعالیٰ نے مجھے مہداد بنایا ہے مہداد یہ اسم آلہ ہے اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے ذریعے کوئی چیز حاصل کی جائے ہدایت سے مہداس ہے تو مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. اللہ تعالی نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا اور محداد بنایا ہے یعنی ہدایت کا راستہ بتانے کا ذریعہ اور آلہ بنایا ہے آپ نے اعلان کر دیا اے دنیا کے لوگوں اب اگر کائنات میں کوئی ہدایت پا سکتا ہے تو ایک ہی مہدا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اپنایا جس نے مجھے تسلیم کر لیا وہ ہدایت پا گیا لیکن جس نے نبی کا دامن چھوڑ دیا وہ رسوڑا اللہ ماتنما سعت مشیرہ یہ بھائی نبی کو اللہ نے مہداد بنا کر کے بھیجا پوری کائنات کے لوگ اگر چاہتے ہیں سیراتے مستقیل ملے اور ہدایت ملے تو ایک ہی راستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک فرمایا وہ تو اے دنیا کے لوگوں تمہارے سامنے مہدات ہمارے نبی آ گئے ہیں جس نے ان کی اطاعت کر لیا وہ ہدایت پا گیا اور جس نے ان کی ہدایت کو تو چھوڑ دیا اللہ فرماتے ظلالہ تو گمراہی میں گیا پھر دنیا نے جس راستے پر وہ چل رہا ہے نبی کا دامن چھوڑ دینے کے بعد نو ما ماتولہ ہم اسی پر اس کو چلائیں گے لیکن مرنے کے بعد منسلح جہنم ہم اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی کی اجتماع اور نبی کا عثمان نبی کی سنت نبی کے اخلاق نبی کی رائمی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ ایک اسی لیے حضرت عبداللہ اللہ امن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نماتے ہیں جب نبی علیہ طرح تو کو ہم نے فرماتے ہی میں سنا کہ اللہ طرف سولنے کے ساتھ نمایا اے لوگو انما واسنی اللہ انما واسنی اللہ رحمتا رہ لوگوں اچھی طرح سے یاد رکھنا اللہ نے ہمیں اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اپنا گفٹ اور ہدایت کا طریقہ بتانے کے لیے ہمیں کائنات میں مبوس فرما دیا ہے پھر آگے آپ فرماتے ہیں وَب، وَبوئشتو، وَب، وَب، وَبوئشتو بے قومن، آخرین او کما کار آ رہے سرا خان ہاں اب میرے آ کے بعد میرے مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے ہمارے ہی چلیے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بلندی اور کرے و آخری اور میرا دامن شور دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ذلیل اور خار کرے گا میں رحمت ہوں محتاط ہوں اور رف قومین ہوں اور وہ وزرائے قومن آخرین ہوں میرے ذریعے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ بلندی ادا کرے گا وہ کون قوم ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و کرم تیرے ہیں جس نے محمد سلم کو اتاج کر لیا اور فرما بداری کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عروج نصیب فرماتے ہیں اور جس نے نبی کا دامن چھوڑ دیا وہ بے وز آخری اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو شریر اور خار کرتے ہیں اسی لیے رب العالمی میں اللہ رسول نے اللہ کے سول نے احمد بن حنبل کی عوایت امری۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور سیت اور رسوائی کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو میری مخالفت کریں گے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہدایت لے کر کے بھیجا پمیدینہ رسول اب مرتل آ جاتی ہی وہ ذکی الب الکتابہ ہم نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے ہمارے نبی آ کر کے لوگوں کو پاک کرتے ہیں بد اخلاقی سے برائی سے پرچلنی سے آوارگی سے ہر قسم کے غلط سے ہمارے نبی لوگوں کو پاک کرتے ہیں اور ہمارے نبی لوگوں کو کتاب اللہ کی ترابت کر کے سناتے ہیں وہ اللہ محب الکتاب الحکمت اور ہمارے نبی کتاب اللہ کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اسلام سرافہ رحمت ہی رحمت ہے نبی بھی رحمت ہے قرآن بھی رحمت ہے اور اللہ رب العالمین الرحب الرحمین ہے اسی لیے امام احمد بن ہن اور امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک دن حضرت حضیفہ ابن المان رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں بھارت کے مشہور شہر مدائن کے اندر موجود تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہو بھی وہی آباد تھے مدائن کے اندر ایک دن حضرت سلمان فارسی نے کہا اے حدیف ہم نے سنا ہے تو اس مدائن میں آنے کے بعد نبی علیہ سلاۃ و کی بڑی حدیثیں سناتے ہو آج کوئی حدیث ہمیں بھی سنا ہودی فائیمان رضی اللہ تعالہ نو کھڑے ہوئے اور کہا اے رو سن لو میں نے نبی علیہ سلاد اس کو دیکھا آپ ممبر پر تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب کیا خطاب کرتے فرمایا یہ آپ کا رحمت اللہ علیہ دیکھیں نبی علیہ السلاف صاحب ممبر پر آئے اور آپ نے خطاب کیا خطاب دیتے ہی لئے آپ نے فرمایا اے لو گو اے من گو اے تو ما رجول او رجل من, امتی فی لانن انما انا رجل من ولد آدم اب کما تصرفون او کما قرار اسراقم اپ منبر پر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں اعلان کر دیتا ہوں جب سے میں دنیا میں آنا اور جب تک میں دنیا میں رہوں گا آج میں تمہیں اعلان کر دیتا ہوں میں غصے میں आकर के ناراض ہو کر کے اپنے جس امتی کو گالی دیا او لعنتہ ولانن یا اس نے غصہ دلایا اس کے کسی بچے سے غصے سے تنگا کر کے میں نے اس پر لعنت بھی او مام او مہاراجلن سبب تو لان تو لانن ہم نے اپنے جس امتی میں پر ہو کر کے ہم نے برا بڑا کہہ دیا بد دعائیں دے دی یا اس پر لانت بھیج دیا تو آپ لوگ گواہ رہیے گا ان نواں انارا جلن مل مل آدم مل آدم آدم کے اولاد میں سے تمہارے ہی جیسا ایک میں بھی ہوں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں ان نواں انارا جلن مل مل وے آدم آدم کی جو اولاد اسی آدم کی اولاد میں سے ایک انسان رجل ایک مرد میں ہوں اب دے بو کما تب بہت دوسروں کی حرکت پر دوسروں کے غلط کام کرنے پر تم کو گستا ہے اگر کوئی بھی آ جاتا ہوں لیکن تم بھی غصے میں آتے ہو اور میں بھی غصے میں آ کے اس کو کہہ جاتا ہوں لیکن اس بات پر گواہ رہنا میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ارے میرے رب ہم نے کس کو آج تک برا بھلا کہا یہ ہم نے غصے میں ناند لے دی یہ ہم نے اس پر بدوا کر دی اے اللہ آپ نے ہم کو باسنی نما باسنی اللہ رحمت عالمین ہمیں ہم اور تم نے بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے کائنات والوں کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اس لیے تم لوگ گواہ رہو میں رب سے آج ہی اعلان کر دیتا ہوں اے میرے رب ہم نے اپنے دن امتوں کو پورا بھرا کہا یا ہم نے ان پر ناند بھیجی یا ہم نے ان پر بدوا کی اچھا لوہا علیہم الحمد کیوں القیامہ قیامت کے دن ہماری ساری بدؤں کو اس کے حق میں میری دعا میں تبدیل کر کے پیش کر دینا یہ ہے ہمارے نبی وما صلاح کا اللہ رحمت اللہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا سچا فرماوردار بنائے نبی کا سچا امتی بنائے اسلامی اخلاق اسلامی کردار اسلامی رواداری کا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم بردار بنائے اور امت مسلمہ اس پوری دنیا والوں کی رہنمائی کرتی ہے اسی لیے یاد رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے جو آپ اسلام لے کر کے آئے ہیں وہ اسلام حقیقت کیا ہے نے فرمایا اب روس سما اب اے لوگوں جو اسلام میں لے کر کے آیا ہوں اس کا سب سے بڑا حکم اس کی سب سے بڑی تعلیم اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس میں انتقام لینے کا کوئی جذبہ نہیں ہے اس میں انتقام لینے کا بدلہ لینے کا کوئی تصور نہیں ہے الصبر و سبروسما صبر ہے اور درگزر ہے اور رواداری ہے دوسروں کو اپنے سے دور کرنے کے بجائے اپنے سے قریب کرنے کی ہدایت دیا کرتا ہے اسی لیے یا رسول ساتھ آیا صحیح مسلم کی حدیث اللہ کیا میں تمہیں بتاؤں جو حساب کتاب سیدھے سنت میں پہنچ جائیں گے صحابہ نے کہا بڑا یار سرا آج میں کل ہے لکہ سہلین قریب یہ ہے اِس نام اللہ رسول نے ساتھ روایا وہ لوگ جنت کے بڑا حساب کتاب جائیں گے جو نرم ہوتے ہیں سہل ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپنے قریب برانے والے ہوا کرتے ہیں ہمارا کام اسلام کی دعوت جو ہے اسلام کی خوبی جو ہے دشمنا کو بھی اپنے قریب لا کر کے اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اللہ ہم سب کو مل کے توفیق میں سے فرمائے اکول وال واسط اللہ من کل محتوب اللہ الحمد الذین وباث ام غلائی نبی علیہ سرات یہ تعلیمات یہ ہدایت لے کر کے آئے اور تقریباً تیرہ سال مک مکرمہ میں زندگی گزاری ہر قسم کی تکلیف ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی مشقت برداشت کی ہے اور اللہ نے آپ کو بھی حکم دیا کہ صبر ہی کرتے رہے تیرہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدین طیبہ جائیں نبی رہاں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے اور آنے کے بعد اسلامی حکومت قائم کی گئی اور مسئلہ سن آپ نے ارد گرد میں بسنے والے یہودی قوم سے آپ نے مصالحت کیا تاکہ مضبوط پائیدار ہماری حکومت قائم ہو اور گہروں سے جنگ جگہ سے فرست پا کر کے ہم اس کو قوت و طاقت بخشنے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ پھر وہیں سے ہجرت سے اسلام کی ترقی کا دور شروع ہوا نبی رئیس طرح مدینہ آنے کے بعد بھی تلوار اٹھانے کے بجائے سب سے پہلے وہاں کے جو باشندے تھے آپ نے ان کے ساتھ مصالحات کیا اور ان کے ساتھ اتفاق کیا اور ان کے ساتھ اتحاد کیا کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ہمیں سورہ ممدح یہاں سے جانے کے بعد مطالعہ کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جو کفار اور مشرقین تم لڑتے نہیں تمہیں گھر سے نکالتے نہیں اور تم پر ظلم میں اجازتی نہیں کرتے اگر وہ تمہارے ساتھ اطمینان و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ساتھ نمایا انتبر ان يحب ایسے کفار اور مشرقین کے ساتھ جو تمہارے ساتھ اپنے دن پر قائم رہتے ہوئے اخلاق کان اور تم سے مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں وہ تمہارے رشتہ دار ہو یا گیر رشتہ دار ہو ان کے ساتھ اداوت ان،, ان کے ساتھ لڑا، لڑائی جن وجیدال کرنے کی ضرورت نہیں ہے انتبروہم ان کے ساتھ بھرائی کرو و توکتو الیہم وا دل انفاق کرو ان اللہ یحب الموقسین گویا کہ اسلام نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا کہ جب تک ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے تمہیں کوئی ملک سے نکالنے نہ لگے تمہارے اوپر کوئی ظلم چھاتی نہ کرے کوئی بھی غیر مسلم ہوگا اس کے ساتھ رواداری اس کے ساتھ اخلاق سے پیشانا یہ پڑ میں ہو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں منا کرتا ان لوگوں کے ساتھ اپنا پی کر کے مست رہے ہیں اور نہ تم سے لڑتے ہیں نہ تم سے تمہارے وطن تم کو تمہارے وطن سے نکالتے ہیں ان کے ساتھ احسان بڑائی کرنے میں ان کے ساتھ اتفاق کر لینے میں کوئی مدعا کا کوئی حرط نہیں ہے میرے بھائی اسلام بڑا بہترین مسلک مز... مذہب مز... مز... مز... مز... اللہ تعالیٰ اسلام ہی پر ہمیں قائم رکھے اور پھر نبی علیہ کو سنا دس سال مدینے تو تاریخ کو روج و ترقی ملا اور وہی ہے آپ کی وفات ہوئی اور آپ کے وفات کے بھانگ آپ کے وفات کے بھانگ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماہ محرم کو ہجری سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا گیا ہجری مہینہ ہجری سالس یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃسلام کی ہجرت سے اس کو جو کر کے کے یہ سال ہجری رکھا گیا ہے کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارے صحابہ رام کے ساتھ بیٹھ کر کے عمر فاروق نے مشورہ کیا تو بات ایسے ہوئی کہ جیسے سب کی تاریخیں ہیں ویسے ہماری تاریخ اپنی ہونی چاہیے محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ اور محرم کی پہلی تار تاریخ سال کی پہلی تاریخ مقرر کی گئی وہ آج تک چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آئندہ بھی باقی رکھے افسوس سر افسوس ابھی مسلمانوں سے پوچھا جائے تو آج سال کے بارہ مہینے اربیوں کے نام بھی معلوم نہیں ہوں گے اور پوچھ لیا جائے تاریخ کیا ہے یہ بھی نہیں اور پوچھا جائے میلادی مہینہ کیا ہے تو اس پر گن کر کے بتائے گا بارہ ہاں? اور کون اٹھائیس کا ہے کون انتیس کا ہے کون تیس کا ہے کون اکتیس کا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے یاد رکھے ہوں گے لیکن پوچھ لیا جائے محرم کے بعد آنے والا مہینہ کیا ہے تو اسے یہ پتا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفین رسیح فرمائے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس سدلہ شیخ خلیفا اور ان کے آوان و انسار جو ہی اللہ تعالیٰ ہر بلا سے ان کو محفوظ رکھ کر لیں ہر برائی سے ان کے ہاتھوں کو روک لے ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اور جو اتحادی فوجی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما حق کو عطا فرمان. باطل کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے اہر جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے ہاکم شیخ سلطان پھر محمد حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے اہر ان سے وہی کام لے میں امت اور ملت قوم اور وطن کی فلاح ہو اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت کا نقصان اور قوم اور وطن کا حسارہ ہو دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا گھبارہ بنا دے جہاں بھی مسلمان اقلیت ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان ان کے مان ان کی عزت و عزت کے حفاظت فرما الحان عالمین ہمارے سارے بیماروں کو شکا تا فرما دے ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے ہر بے روزگار کو اللہ تعالی حلال روزی سے لگا دے اللہم فر لل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورد کروں گا ہانا اکبر